اس <سک> نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا آمد دوست کی نوید کوے وفا میں عام تھی آمد دوست کی نوید کوے وفا میں عام تھی میں نے بھی ایک چراغ سا دل سر شام رکھ دیا آمد دوست کی نوید کوے وفا میں عام تھی میں نے بھی ایک چراغ سا دل سر شام رکھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی آہ! شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں میں نے تو سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں۔ میں نے تو سب حساب جان برسر عام رکھ دیا اور اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے ماں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے ماں نے تیرے نام پر